شہید اسلام ڈاٹ شہی خالق ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالف ڈبلیو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام کا کام کوئی قائم اسورا کا کرنے میں ولاو طاقتوں میں رہا میں اپ کا اماں اپ نے ولاو سقطول اسورا کو دور سے نکالنے میں صفات یوں نہیں معلوم تھی وہ رو نہیں کے صفات یوں مستقییم تھے تکاور اپ کے ہیر حصے میں ملاقاتی مجھے مدر پہلائے انتظمینا کا اروہا ہے جن کو مانے پوکتے کیا کوچھیں بھی کہ ظلال ہے کارنوں پر پر ساتھوں اور شبیر لیا اور دوسروں کو بھی وہ کارنوں پر یہ کیا ہوا ہے کہ ظلال پہلا آگ ہے ظلال یہ <سلام> ہے مہاں کس کو دیکھتے ہیں ان چاندے ہیں ازلنا اور مہاں ان کے لئے مہاں فرقبار کر دیا ہمیں ان کے آمار ہوتا ہے ان کی یہ کاربائیاں بھی کرتا ہے ممارک کو نہیں لگتا ہے اور کوئی ان کے لئے مہاں ان سے دوگی گطارنہی بارگ کیلے لہر اوامن تو یہ آن اس پہلے اس محطم این ک 你 دہا ہت saw جب آپ اس پہلے اس کا طرف پہلے اس تک hoş انگلوں یے ایمان назانائے کہ آپ سہٹر آنے ھانٹ گہ ہاتھ کہتے ہیں کہ ایمان اس کہتے ہیں کہ ایمان بے تمام ملکیوں کے ساتھ تو داری جہاں ہاتھ ہے اور ساتھ بھی یہ جی حق ہے ہم کے حق کی طرح سے کپا رہا ہم ان سے یہ جو فرق ہے اس کی نہوپ جو ہےق کے اللہ شکہ کے اسی طرح دیان کرتے ہیں تعالی واسطے لوگوں کے ہاتھ کے ترغیب کے ہاتھ دیان کی کی. کے کی سامنے کیا ہے ناکامی کا سبب اپ کی کامیابی کا سبب برباد مت ناکامی کا سبب تو اپ باطل ہو یا مٹائیں اس کو اپ باطل ہونا چاہیے لکھ جائے اپ باطل کو مٹانے میں کامیاب ہو گئے سبحان تو کامیاب ہو گئے یہاں کہ میں پایر نہیں کوئی کا مقابلہ اس کسی مر میت کام مراقر جانت員 اور کی دیگئے صرف اس گên صرف. آپ قال اس بھی؟ آپ جانتہ خی padding گیا یہ مر مطلب ہے alors مسجل جانت کر%, اور کی دیگئے صرف کو بخرجyour؟ یھا کہ stadu نہ تو ASG جو لحظ گرفتاری یہ بولا جائے ہم افغانستان ہے نہ گزرے نا میں نے اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنبہ رہتے ہیں تو شکلِ مدار ہے جنبہ رہتے ہیں تو اس کیلئے آجوی دشتی علیہ وسلم سے لڑتا رہے ہیں چندے है برکو لڑتا رہے ہیں کہ باسم اللہ علیہ وسلم نے جنبہ کار گیا جیسے مدار شریمے میں ہم جنبہ کار گیا ہے لڑتا رہے ہیں کوک پھول دے جنبہ رہے ہیں کیا وہ کی طاقت نہیں, کرتا, ہے, نے, ہے, نہیں کر سکاری ختم ہو جب ان کی خوب خون ری سکھا لو استندو اب ہمارے حملہ ہوا نہیں ہو سکتے کسی طرح تو پھر گرفتاری کرو کشم صاحب اس گرفتار کرنے کے بعد تمہاری مرضی چاہے ان کو غلام بنا ہو چاہے ان کو احسان کر کے ان سے غلام بنانا کس لیتا ہے جنگ والے اپنے ہتھیار کو ہتھیار ڈالنے میں آلو ڈھائی یہاں تک رکھے جنگ والے اپنے ہتھیاروں کا پالن کرتا رہے کام کرتا ہے جی ایک پال ہے سال کا گرم و شاعر جہاد ہے کروں میں اس جہاد ہوتی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک ہمیں جہاد کا حکم دیتے ہیں خود کیوں نہیں تباہ کرتے خود اللہ تعالی تباہ کرتے ان کو غرض کرتے زمین میں سرزرا دیتے سوال کرتا ہوں یہ میں اسلام کی ہمارے بناظر ہم لڑیں گے غازی بنے گے شہید ہوں گے بہادری کے زمین بہادر اور اگر چاہتا نہ تم کا تمہارے مسلمان ایک جہاز کا حکم سن کے اپنی جان بار قربان کرتا ہے یہ جہاد کو دیکھ کے مسلمان ہوتا ہے بات کر لیجیے بات تم کہو کہ ہم جہاد کریں گے تو شہید ہو جائیں گے اور بہت مقامات پر اوپر دیکھا گیا ہے کانپوں کا حلقہ بھی ہو جاتا ہے مسلمان شہید ہو جاتے ہیں تو ناکام ہو اے ہوگئے وہ جو مسلمان شہید ہو جاتے ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں یا خدا کے حذب کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں خدا کے حذب کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں وہ سمجھے جی کیا دیکھ حضرت بلزین فی سبیل اللہ شہدا کا حسن انجام اور جو لوگ قتل کیے جاتے ہیں اللہ کے راہ میں وہ ناکام نہیں فلحی رضی اللہ بس حرکز نہیں ضائع کرے گا اللہ ان کے اعمال کو اس شہادت بھی بڑا عمل ہے جہاد بھی بڑا عمل ہے سجہدی ہم ثمرۂ اخروی ان کو منزل مقصود تک پہنچائے گا اور درست رکھے گا ان کے حال کو جو سر وبا عالم درست رکھے گا ان کے حال کو اور داخل کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ بہشت کے اندر کے پہچان کرا دے گا اس بہشت کی ان کے لیے بہشت میں داخل کرے گا اور پہچان بھی کرا دے گا وہی کیسے پہچان کرے گا دو طریقے ایک تو یہ کہ فرشتے آئیں گے وہ کہیں کہ حضرت چلو بحثت میں فلاں مقام ہے تمہارا نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کے اندر علم ضروری ڈال دے گے دل کے اندر علم ضروری ڈال دیں گے آدمی کا خود دل کرے گا ایسے چلا جائے گا کہ وہ میرا مقام ہے خود بخود پہچان لے گا یا یل لذیدہ من ترغیب جہاد اے ایمان بالو اگر مدد کی تم نے اللہ کے دین کی تو وہ بھی مدد کرے گا تمہارے اور ثابت رکھے گا تمہارے قدموں کو دشمن کے مقابلے میں ولزین کافر انجام انجام پا اب دیکھو مومنین کے احوال انجام کافروں کے احوال انجام سارا یہی کچھ ہے ولزین کافر انجام انجام پا جو کافر ہیں پتہ صحم پس طبعی ہے ان کے لیے دنیا میں اض اللہ عمالهم اور ضائع کر دے گا اللہ ان کے اعمال کو آخرت میں ایک کفار کا انجام ہے دنوی بھی غربی بھی, بھی دارین میں کر بھی اللہ سبب سبب انجام بد یہ اس سبب سے کہ انہوں نے نا پسند کیا اس کتاب کو جو اتاری اللہ خدا کے قرآن کو پسند نہیں کیا انہوں نے فاابت بالہ لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا آفل میں سیرو فی تخویف دنیاوی کیا پس نہیں چلتے پیتے زمین کے اندر بس دیکھیں کیسے تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے دمر اللہ علیہم بیان انجام ہلاکت ڈالی اللہ نے ان پہ ولیل کافرین ہم اور ان کافروں کے لیے بھی ایسے حالات ہوں گے کافرین سے گون مراد ہے بکے والے اور ان کافروں کے لیے بھی ایسے حالات آئیں گے یہ پہلے لوگوں کے لیے تھے ذال کا اللہ یہ علت ہے جی علت واد وبئی مومنین کے لیے باد تھا کافروں کے لیے وعید تھا اللہ تے واد و بعید اس وعد و کی الت یہ ہے کہ اللہ تعالی مولا ہے مومنین کا مولا اللہ میں اور بے شک کافر نہیں کوئی مولا واسطے ان کے خدا کے مقابلے میں یہ خدا کے مقابلے میں لکھ دینا خدا کے مقابلے میں ان کا کوئی مولا اور کاسا نہیں ان اللہ بنو انجام مومن اب دونوں کے انجام بھی حالات بھی آ رہے ہیں مومن کفار سب کے بے شک اللہ داخل کریں گے ان لوگ جی ایمان اچھے باغات کے اندر جاری ہیں نیچے اس کے نہرے بل لذینہ کافر آ گیا نا اب کافروں کا حال اور ان کا انجام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 کہ یہ زیادہ سختیں بیت قوت کے تیری بستی سے جس نے نکال دیا تجھ کو تیری بستی کون مکہ اہلک ہم. ہم نے ان بستیوں کو والوں کو ہلاک کر دیا اہلک ہم ہم زمین کا مرجہ بستیاں بنیں گے یا اہل کریا ہاں ہلاک کر دیا ان کے آل کو پسنا تھا مددگار واسطے ان کے میرے عزیز بات وہی چلی آ رہی ہے مومنین کے احوال اور معال کافروں کے احوال اور یہ ساری صورت کا خلاصے یہی ہے آگے پھر منافقین کا ذکر بھی آ رہا ہے آف امن کا نالا بین حال مومنین کیا پاس وہ شاخ کے ہے اوپر دلیل واضح کے اپنے رب کی طرف سے کا من زوئین حال مجرمین یہ مثل اس کے ہوگا کہ مزین کیا گیا اس کے لیے برا عمل اس کا اور اتباع کیوں نے اپنی خواہشات کا ہوں یہ دونوں برابر نہیں ہیں مسل و جنا انجام مومنی مسل کا منصفت صفت بحث کی جس کا وعدہ دیے گئے متقین اس کی صفت کیا ہے جی فی ہا انہار بیچ اس بحث کے لہریں ہیں بیان بیان بیچ اس بحث کے نہریں ہیں پانی کی ہی ایسا پانی جو نہیں بدبودار یوں نہ سمجھو کہ بحث کو کافی عرصہ ہوگی ہے پانی اس کا کیا ہو جائے گا بدبودار نہیں کہ نمبر ایک نہریں ہیں پانی کی ہی انہار نمبر دو اور نہریں ہیں دودھ کی ایسا دودھ کہ نہیں تبدیل ہوا ذائقہ اس کا وہ من خمر نمبر کتنی تین اور نہریں ہیں شراب کی جو کہ لذیذ ہے لفظات واسطے پینے والوں کے وانہاروں کے نمبر کتنی چار اور نہریں ہیں شاہد سے جو کہ خالص ہے یہ جی مشروبات بیان ہے مشروبات ہے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 زیادہ استعمال ہونا چاہیے تو دیکھو جو چیز قرآن پہلے کہہ چکا آج کے ڈاکٹر اسی کے قید ہو گئے کہ <تصفيق> تینوں چیزوں کا استعمال زیادہ کرو والم فی ہن کلی ثمرات یہ بیان معقولات مشروبات کا بیان آج یا بیان معقولات اور واسطے ان کے بیچ بہشت کے ہر قسم کے پھل ہوں گے کیا گے جی ہر قسم کے پھل ہوں گے تو میں نے ابھی بھی عرض کیا تھا کہ آج کا بابا پھل زیادہ کھائے کرو ہاں? ہاں نہ پکوڑے کی بات ہے نہ سموسے کی بات ہے نہ دہی بلا ہے میں تو ان کو معمولی معمولی چکتا ہوں بالکل تھوڑا اچھا جی ان کے بیچ اس کے ہر قسم کے پھل ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم من بہم سبحان اللہ اللہ کی طرف سے کیا ہوگی بخشش رحمت ہوگی یہ جنت روحانی ہے کا من ہوا خالدن فی نار، یہ حال مجرمی. اس سے پہلے عبارت معذوف ہے کہ جو آدمی ان نعمتوں کے اندارہ ہے بہشتی ہے اس بہشتی کا حال بھلا اس طرح ہوگا کا ہوا خالد الفندار من کیا کرو گے جو شخص ان نیمتوں میں ہے اور اس کا حال اچھا ہے مصل اس کے ہوگا جو ہمیشہ رہنے والا ہوگا نار کے اندر اور پلائے جائیں گے پانی کھولتا ہوا پس کاٹ دے گا ان کے آنتوں کو میرے عظیم اتنے تک تو دو فریق کے کون مومن کفار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 مخلسیم صاحبہ ات العلم کے نیچے کا لکھنا ہے مخلصین سیم صحابہ یہ منافق کہتے ہیں مخلصین صحابہ کو ماضا کالا آنے کا کیا فرمایا تھا حضور نے اب اب بظاہر تو استفام ہے جب جب جب بھائی حضور کی تبلیغ باہر نکلتے ہیں نا تو منافق کن کو کہتے ہیں مومنی وہ کہ حضور نے اب کیا فرمایا تھا ظاہر کیا ہے استفام اور حقیقت کے اندر کیا ہے مذاق کیا استدا ہے سمجھے وہ انداز ہوتا ہے نا وہ کیا کہتے تھے وہی کہ میری طرف دیکھو نا ایک مذاق کیا کہتے تھے وہی ہوئے۔ اب جس کے ساتھ مذاق اور ایسے نہیں کیا جاتا اس کی بات کے بارے میں کیا کہا آپ انہیں بظاہر استفاع حقیقت میں کیا استحضار. اولائے کا انجام دنیا بھی یہی لوگ ہیں مہر لگا دیے اللہ نے ان کے دلی کو بار اور تابے ہوئی اپنی خواہشات کے بلزیل و حال مومن جو مومن ہدایت پہ قائم ہے نا زادہم خدا اللہ ان کی ہدایت کو بڑھاتے رہتے ہیں آتا ہم تکوا کے نیچلے کو توفیق کے عمل اور اللہ ان کو توفیق کے عمل دیتے ہیں فہالیان ضرور یہ زج رہے جی بس نہیں انتظار کرتے یہ کافر منافق مگر گھڑی قیامت کی یہ کہ آج ہے ان کے پاس اچانک پس تاکی آ تو بھی ہیں ان کی علامتیں ایک قیامت کے منتظر ہیں قیامت کی علامتیں دو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 انا خبر مقدم ہے ذکر ہوں مبتع ہے ہے اعزازات جملہ موترزا ہے تو مانا اسی طرح کرو گی پنّا لہم پس کیوں کر ہوگا واسطے ان کے نصیحت حاصل کرنا ذکر ہوں گا مانا نصیحت کرنا پس کیوں کر ہوگا واسطے ان کے نصیحت حاصل کرنا اعزازات جب آ قیامت ان کے پاس تو کیا نصیحت حاصل کریں گے قبول تو نہیں ہوگی ایمان نصیحت یہ بات سمجھ آ ہے اچھا آگے فرمایا جب قیامت آئے گی تو اس وقت نہ ایمان قبول ہوگا نہ نصیحت آدمی حاصل کر سکے گا لہٰذا پہلے سے چاہیے کہ انسان مارفت حاصل کرے قیامت آنے سے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 حسنات البرار سیات المقربین نیک لوگی کی نیک کے مقربین کے نزدیک ہے گناہ ہیں اب میری طرح آپ دیکھو ایک بزرگ آدمی ہے وہ روزانہ پانچ سپارے منزل پڑھتا ہے قرآن کی لیکن ایک دن اس نے پانچ کی بجائے تین سپارے پڑھے کتنے سپارے پڑھے تین سپارے پڑھے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 تو لوک ہوں گے نزدیک جو نیک کیا اس سمجھ رہے ہیں یہی ہے سناتربر سیاحت المقر بھی اچھا جی معافی مانگ اپنے گناہ کے لیے ول مومنین کے لیے معافی مانگ مومنات کے لیے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے متقلّہ بکم متقلّہ مانا تمہارا چلنا پھرنا لکھ لو مانا اس کے معنی تو مشکل ہیں متقلّہ مانا تمہارا چلنا پھرنا دنیا میں